ہم اللہ کی نشانیاں پڑھ رہے تھے اس میں سے کل میں ہم نے پڑھا تھا وجال سباسا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا پھر آگے وجائنسا وج اور ہم نے بنایا ہم نے بنایا اللیل لیل کہتے ہیں رات کو اس کی جمع آتی ہے لیال راتیں اس میں راتیں تو عربی میں اس کے لیے جمع آتی ہے لیال وجان لباس اور لباس کا مانا لباس اردو میں ہم بولتے ہیں لباس لباس ہم پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کا پردہ ہو جاتا ہے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو جسم کا پردہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح اللہ نے رات کو پردہ بنایا پردے کی چیز بنایا اس لیے اللہ رب العزت رات کا فرمایں لباس اس کا پیچھے بتایا اور ہم نے آپ کے نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا پھر نیند کے لیے اس میں راحت اور آرام ہوتا ہے تو راحت اور آرام لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہو ہے اور آرام ہو مثلا اندھیرا ہو شور نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو اللہ نے اس کا انتظام رات بنا ہوتا اندھیرا بھی ہوتا ہے لاس لباس بنایا پر دیکھا <تصفح> <تصفح> کہ رات کی جو تاریکی ہوتی ہے رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کو اس طرح ڈانپ لیتا ہے یہ رات کی تاریکی انسان کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے جس طرح انسان کے جسم کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے ٹھیک ہے جب تاریخی آ جاتی ہے تو پھر انسان شور نہیں سمتا ساری چیزیں خاموش ہو جاتی ہے جانور بھی خاموش ہو جاتے ہیں جو انسان کام کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں وہ بھی کام چھوڑ دیتے ہیں فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں گھڑیاں بند ہو جاتی ہیں رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو شور بھی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی رات آتی ہے تو شور بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح انسان آرام اور راحت کے ساتھ انسان سو جاتا ہے بہت اہم فون ہے ایک منٹ دن کو دن کو اس کی جمع آتی ہے انہار اور مہارشا مہاشا کمانا ہوتا ہے وہ چیز وہ چیز جس کے ساتھ انسان روزی کماتا ہے پیسے ہے اور یہ کماتا ہے کہ کے انسان کو روزی زندگی روزی کتنی جماعت ہے کہ زندگی گزار لے تو معاشرہ کبھی وہ ہے وہ چیز جس کے زندگی جاتی ہے تو وہ کہ ہم نے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا جیسے انسان صبح اٹھتا ہے تو سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کا فائدہ کیا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے تو روشنی میں پھر انسان کام وغیرہ کر سکتا ہے اگر یہ دن نہ ہوتا تو انسان کام وغیرہ کہہ کرتا تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام اکرام ہے جس نے دن بنایا جان نہ وہ بنے کم سب انش دادا بنےنا اس کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا اس سے پہلے ہم لفظ پڑھ رہے جاننا اس کا معنی ہے بنانا تعمیر کرنا کی تعمیر ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو اوپر والی تعمیر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تعمیر تو بنینا نہ کمانا کیا ہے تعمیر کرنا و بنینا فو کا معنی ہوتا ہے اوپر کا معنی کیا ہوتا ہے اوپر اور کم ضمیر یہ جمع کی ہے سبعن اس معنی ہوتا ہے سات سات تو سات تو سے کیا مراد سات آسمان مراد ہے ٹھیک ہے شداد یہ شدید کی جمع ہے مضبوط مضبوط آسمان اب جو جمع بنے گا بنینا سب آن شدھا اور ہم نے بنایا تعمیر کیا آپ کے اوپر سات مضبوط آسمان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے مضبوط اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر سکون کے اور اتنے طویل اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی کی لمبائی کتنی ہوگی اتنے بڑے بڑے آسمان ہے ایک آسمان اوپر جب دوسرا آسمان ہے وہ اس سے بڑا ہے پھر اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ اس سے بڑا ہے تو ساتواں آسمان اور پھر اتنے ہے کہ یہ نہ تو کمزور ہے نہ اس کی سوراخ ہے نہ یہ ابھی تک جیسے عمارت جب قدیم ہوتی ہے وہ عمارت گرتی ہے اس میں دراڑے پڑ جاتی ہے وہ عمارت گر جاتی ہے اس میں کوئی نہیں رہتا یہ آسمان اتنے پر قائم ہے شدادا کا لذا ہے کہ جمع ہے مضبوط پہاڑ اللہ رب العزت نے بنائے جب اللہ ان چیزوں پر قادر تو وہی اللہ دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے ایک سوال ہوگا آپ نے پڑھا کہ یہ قصل میں آسمان تو کس کیا ہے چھت کی طرح ہے یہاں پر لفظ آنا چاہیے تھا نہ کہ بنیاد کا لفظ آنا چاہیے سوال سمجھ میں آیا بنینا کلش بنینا کلش کس کے لیے بولا جاتا ہے بنیاد کے لیے بولیا تو اللہ آسمان آسمان اس طرح مضبوط اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جس طرح بنیاد مضبوط ہوتی ہے اللہ یہ यह رکھتے ہیں جی پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جانا اور ہم نے بنایا پیدا کیا سراج کہتے ہیں چراغ کو چراغ کو کہتے ہیں چراغ کو سارا وہ مبالغ کا سیگا ہے مبالغے کا سیگا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا کا معنی ہے چمکنے والا ترجمہ بنے گا سراج سے یہاں پر مراد کا جو غریبہ ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا سورج کو جگمگانے والا چمکنے والا ٹھیک ہے کس کا معنی ہوتا ہے اتارنا انزال ينزل انزال باب افعال سے اتارنا من المعصرات معصرات یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اسم فاعل کا صیغہ اور جس کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا نہ چوڑنا پانی کو کہتے ہیں منل موقع سے رات ہے مع ان میں ان کا مانا پانی جا یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے خوب برسنے والا سجا جا کا مانا کیا ہے خوب برسنے والا تو اب ترجمہ یوں بنے گا سروتی میں ہم نے اتارا مین الم یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا چوڑنا تو پانی کس سے نہ جاتا ہے بادل جب اوپر آتے ہیں آسمان پر بادل نظر آتے ہیں تو اس سے بارش ہوتی ہے نا اللہ رب العزت اس کو نہ چوڑتے ہیں رشتوں کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے تو اب یہ ترجمہ بڑھے گا موصرات کے معنی ہے نہ چوڑنا بادل مراد ہے یہاں پر ٹھیک ہے فَأَنزلنا من المعصرات ما ہم نے بادلوں سے پانی اتارا پن ضلع مین ہم نے بادلوں سے پانی اتارا ماں ان سچا جا سانی جو خوب برسنے والا ہے سچاجا کا معنی کیا ہے خوب برسنے والا تو اس کا فائدہ کیا ہے جب اللہ رب العزت نے پانی اتارا تو اس کا بھی کیا فائدہ ہے اللہ اس فائدے کو آگے بیان کر رہے ہیں یہ نخریجا لام کے معنی ہے تاغے اور نخریجا کا معنی ہے خراج یا خوج اسے نکالنا اور کا معنی ہوگا ہم نے نکالا جمع متکلم کا صیغہ ہے مصارف سے یہ ہاضمیر لوٹ رہی ہے ان بادلوں کی طرف مؤثرات کی طرف لوٹ رہی ہے یا مع کی طرف لوٹ رہی ہے حب تے ہیں غلہ غلہ हैं ہیں غلّہ اسے کہتے ہیں غلہ جی اناج وغیرہ مثلاً گندم جو جو چیزیں انسان کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہب اور نہ بات گھاس کو کہتے ہیں جو جانور جو جانور کھاتے ہیں باتا ہب کمانا وہ چیز ہے جو انسان کھاتا ہے اور نہ باتا بولے جو جانور کھاتے ہیں گھاس وغیرہ تو اللہ رب العزت نے پانی کس لیے اتارا تاکہ اس کے ذریعے ہم نکالیں بھی دونوں کے کھانے کا انتظام بھی فرمایا اللہ کی کیسی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جنت یہ جنت کی جمع ہے جنت اور جنت کا معنی ہوتا ہے باغ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیم نون جہاں پر آ جائے جیم نون جہاں پر آ جائے اس کا مانا ہوتا ہے چھپنا جو چیز چھپی ہوئی ہو پوشیدہ ہو جیسے جنت ہم سے پوشیدہ ہے ہمیں نظر نہیں آتی جن جن ہمیں نظر آتے ہیں جن ہمیں نظر آتے ہیں نہیں اور باغ کو بھی جنت کہا یہاں پر اللہ رب العزت جنت سے مراد باغ لے رہے ہیں جس طرح اللہ رب العزت اناج غلہ وغیرہ اگاتے ہیں زمین سے پانی کے ذریعے اور گھاس وغیرہ اگاتے ہیں اسی طرح اللہ رب العجت اس سے باغات بھی پیدا کرماتے ہیں تو باغ کو جنت تو کہتے ہیں باغ کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ باغ کے اندر جو زمین ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر کتنے درخت اتنی گھاس ہوتی ہے کہ زمین نظر ہی نہیں آتی اس لیے بھی باپ کو کیا کہتے ہیں جنت ٹھیک ہے الفافا گھنے باغات الفافا کا معنی کیا ہے بابات باتیں سمجھ میں آ گئی یہاں تک یہ ساری کی ساری خلا کی نشانیاں بیان ہوئی اور آپ مانتے بھی ہے کہ اللہ نے ہی یہ چیزیں پیدا کی ہے زمین کو بچونا پیدا فرمایا پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تن کو ازواج کی شکل میں پیدا کیا نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا رات کو لباس بنایا دن کو وہ زندگی گزرنے کا ذریعہ بنایا اور اوپر سخت مضبوط آسمان بنائے اور ایک سورج جو چمکتا ہے وہ بھی پیدا فرمایا اور پھر بادلوں سے جو پانی برسانے والا وہ بھی اللہ ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے جو گھاس وغیرہ نکتا ہے زمین سے وہ بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے جو باغات اگتے ہیں وہ بھی پیدا آنے والا اللہ ہے اور آپ مانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آہی نے پیدا کی ہے وہی اللہ دوبارہ ادا کرنے پر بھی قادر ہے بات سمجھ میں آ جی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں